اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرے کہ اس کی راہ سے بہکاؤ تم فرماؤ کچھ برت لو کہ تمہارا انجام آگ ہے